اللہ ہما آلت کی ایک اے میرے مصطف آئے کفر کے اندھیروں میں نور کا تبکیلے میرے مصطف آئے میرے مصطفی آئے ایپیسوڈ ففٹی فور کر رہی کل زبیر کی فتح قلع نام اور صاب صاحب کی فتح کے بعد یہود نتح کے سارے قلعوں سے نکل کر قلعے زبیر میں جمع ہو گئے یہ ایک محفوظ قلعہ پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا راستہ اتنا اور مشکل تھا کہ یہاں نہ سواروں کی رسائی ہو سکتی تھی نہ پیادوں کی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گرد محاصرہ قائم کیا اور تین روز تک محاصرہ کیے پڑے رہے اس کے بعد ایک یہودی نے آ کر القاسم اگر آپ ایک مہینے تک محاصرہ جاری رکھیں تو بھی انہیں کوئی پروا نہ ہوگی البتہ ان کے پینے کا پانی اور چشم زمین کے نیچے ہیں یہ رات میں نکلتے ہیں پانی پی لیتے ہیں اور لے لیتے ہیں پھر قلعے میں واپس چلے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محفوظ رہتے ہیں اگر آپ ان کا پانی بند کر دیں تو یہ گھٹنے ٹیک دیں گے اس اطلاع پر آپ نے ان کا پانی بند کر دیا اس کے بعد یہود نے باہر آ کر زبردست کی جس میں کئی مسلمان مارے گئے اور تقریباً دس یہودی بھی کام آئے لیکن قلعہ فتح ہو گیا قلعے ابھی کی فتح قلعہ زبیر سے شکست کھانے کے بعد یہود قلعہ ابھی میں قلعہ بند ہو گئے مسلمانوں نے اس کا بھی محاصرہ کر لیا کی بار دو شہزور اور جانباز یہودی یہ کباد دیگر دعوت مبارزت دیتے ہوئے میدان میں اترے اور دونوں ہی مسلمان جانبازوں کے ہاتھوں مارے گئے دوسرے یہودی کے قاتل سرخ پٹی والے مشہور جانفروش حضرت ابو دجانہ سماگ بن قرشان ساری تھے وہ دوسرے یہودی کو قتل کر کے نہائے تیزی سے قلعے میں جاگو سے اور ان کے ساتھ ہی اسلامی لشکر بھی قلعے میں جا قلعے کے اندر کچھ دیر تک تو زور دار جنگ ہوئی لیکن اس کے بعد یہودیوں نے قلعے سے کھسکنا شروع کر دیا اور بلا کر سب کے سب بھاگ کر قلعے نظار میں پہنچ گئے جو قیبر کے نصف اول یعنی پہلے منطقے کا آخری قلعہ تھا قلعے نظار کی فتح یہ قلعہ علاقے کا سب سے مضبوط قلعہ تھا اور یہود کو تقریباً یقین تھا کہ مسلمان اپنی انتہائی کوشش صرف کر دینے کے باوجود اس داخل نہیں ہو سکتے اس لیے اس قلعے میں انہوں نے اور بچوں سمیت قیام کیا جب کہ سابقہ چار قلعوں میں عورتوں اور بچوں کو نہیں رکھا گیا تھا مسلمانوں نے اس قلعے کا سختی سے محاصرہ کیا اور یہود پر سخت دباؤ ڈالا لیکن قلعہ چونکہ ایک بلند اور محفوظ پہاڑی پر واقع تھا اس لیے اس میں داخل ہونے کی کوئی صورت بن نہیں پڑ رہی تھی ادھر یہود قلعے سے باہر نکل کر مسلمانوں سے ٹکرانے کی جرت نہیں کر رہے تھے البتہ تیر برسا برسا کر اور پتھر پھینک پھینک کر سخت مقابلہ کر رہے تھے جب اس قلعے نظار کی فتح مسلمانوں کے لیے زیادہ دشوار محسوس ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منجی کے آلات نصف کرنے کا حکم دیا اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے چند گولے پھینکے جس سے قلعے کی دیواروں میں شگاف پڑ گیا اور مسلمان اندر اندر گئے اس کے بعد قلعے کے اندر سخت جنگوی اور یہود نے فاش اور بدترین شکست کھائی کیونکہ وہ بقیہ قلعوں کی طرح اس قلعے سے چپکے چپکے کھسک کر نہ نکل سکے بلکہ اس طرح بے محابا بھاگے اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ نہ لے جا سکے اور انہیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اس مضبوط قلعے کی فتح کے بعد قیبر کا نصف اول یعنی اور شق کا علاقہ فتح ہو گیا اس علاقے میں چھوٹے چھوٹے کچھ مزید قلعے بھی تھے لیکن اس قلعے کی فتح ہوتے ہی یہودیوں نے ان باقی ماندہ قلعوں کو بھی قالی کر دیا اور شہر قیدر کے دوسرے منتقے یعنی کی طرف بھاگ گئے قیبر کے نصف کی فتح نتا اور شیخ کا علاقہ فتح ہو چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطی اور سلالم کے علاقے کا رخ کیا سلالم بنو نذیر کے ایک مشہور یہودی ابو الحقیق کا قلعہ تھا ادھر نتا اور شیخ کے علاقے سے شکست کھا کر بھاگنے والے سارے یہودی بھی یہیں پہنچے اور نہایت ٹھوس قلابندی بندی کر لی اہل مغاضی کے درمیان اختلاف ہے یہاں کے تینوں قلوں میں سے کسی قلے پر جنگ ہوئی یا نہیں ابن ساخ کے بیان میں یہ سراہد ہے کہ قلعے قموز کو فتح کرنے کے لیے جنگ لڑی گئی بلکہ اس کے سیاق سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ قلعہ محض جنگ کے ذریعے فتح کیا گیا اور یہودیوں کی طرف سے خود سپردگی کے لیے یہاں کوئی بات چیت نہیں ہوئی لیکن واگ نے دو ٹوک لفظوں میں صراحت کی ہے کہ اس علاقے کے تینوں قلعے بات چیت کے ذریعے مسلمانوں کے حوالے کیے گئے ممکن ہے قلعے قموس کی حوالگی کے لیے کسی قدر جنگ کے بعد گپت شنید ہوئی ہو البتہ باقی دونوں قلعے کسی جنگ کے بغیر مسلمانوں کے حوالے کیے گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے کتےبہ میں تشریف لائے تو وہاں کے باشندوں کا سختی سے محاصرہ کیا یہ محاصرہ چودہ روز جاری رہا یہود اپنے قلوں سے نکل ہی نہیں رہے تھے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصد فرمایا کہ منجیق نصب فرمائے جب یہود کو تباہی کا یقین ہو گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کے لیے سلسلے چمبانی کی صلح کی بات چیت پہلے ابن عبی الحقیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ کیا میں آپ کے پاس آ کر بات چیت کر سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اور جب یہ جواب ملا تو اس نے آپ کے پاس حاضر ہو کر اس شرط پر صلح کر لی کہ لیے میں جو فوج ہے اس کی جان بخشی کر دی جائے گی اور ان کے بال بچے انہی کے پاس رہیں گے یعنی انہیں لونڈی اور غلام نہیں بنایا جائے گا بلکہ وہ اپنے بال بچوں کو لے کر خیبر کی طرح زمین سے نکل جائیں گے اور اپنے اموال باغات اور, سونے اور چاندی گھوڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں گے. صرف وہ کپڑا لے جائیں گے جو انسان کی پشت پر ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور اگر تم لوگوں نے مجھ سے کچھ چھپایا تو پھر اللہ اور اس کے رسول بری ذمہ ہوں گے یہود نے یہ شرط منظور کر لی اور مصالحت ہو گئی اس مصالحت کے بعد تینوں قلعے کر دیے گئے اور اس طرح قیبر کی فتح مکمل ہو گئی ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں کی بد اہدی اور ان کا قتل اس معاہدے کے الر رغم الحقیق کے دونوں بیٹوں نے بہت سمال غائب کر دیا ایک کھال غائب کر دی جس میں مال اور ہوئی بن اختب کے زیورات تھے اسے ہوئی بن اختب مدینہ سے بنو نظیر کی جناوتنی کے وقت اپنے ہمراہ لایا تھا ابن ساقھ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قنانہ بن ابی الحقیق لایا گیا اس کے پاس بنو نظیر کا قضانہ تھا لیکن آپ نے دریافت کیا تو اس نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ اسے قضانے کی جگہ کے بارے میں کوئی علم ہے اس کے بعد ایک یہودی نے آ کر بتایا کہ میں کنانوں کو روزانہ اس ویرانے کا چکر لگاتے ہوئے دیکھتا تھا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنانہ سے فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر یہ قزانہ ہم نے تمہارے پاس سے برامت کر لیا پھر تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے نہ اس نے کہا جی ہاں آپ نے ویرانہ کھوڑنے کا حکم دیا اور اس سے کچھ قزانہ برامت ہوا پھر باقی ماندہ قزانے کے مطالق آپ نے دریافت کیا تو اس نے پھر ادائیگی سے انکار کر دیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حضرت زبیر کے حوالے کر دیا اور فرمایا اسے سزادو یہاں تک کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کا سبح میں حاصل ہو جائے حضرت زبیر نے اس کے سینے پر چکماخ کی ٹھوکریں ماری یہاں تک کہ اس کی جان پر بنائی پھر اسے حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کے حوالے کر دیا اور انہوں نے محمود بن مسلما کے بدلے اس کی گردن مار دی محمود سایہ حاصل کرنے کے لیے نام کی دیوار کے نیچے بیٹھے تھے کہ اس شخص نے ان پر چکی کی پاٹ گرا کر انہیں قتل کر دیا ابن قیم کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں کو قتل کرا دیا اور ان دونوں کے خلاف مال چھپانے کی گواہی کے چچرے بھائی نے دی تھی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوئی بن کی صاحب زادی صفیہ کو قیدی بنا لیا وہ کنانا بن ابی الحقیق کے تحت تھی اور دلہن تھی انہیں حال ہی میں رخصت کیا گیا تھا ام غنیمت کی تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو قیبر سے جلا کرنے کا ارادہ فرمایا تھا اور معاہدے میں یہی طے بھی ہوا تھا مگر یہود نے کہا اے محمد ہمیں اسی سرزمین میں رہنے دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کی دیکھ ریک کریں گے کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے زیادہ اس کی معلومات ہیں ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس اتنے غلام نہ تھے جو اس زمین کی دیکھ ریک اور جوتنے بونے کا کام کر سکتے اور نہ خود صحابہ کرام کو اتنی فرصت تھی کہ یہ کام سر انجام دے سکتے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین اس پر یہود کے حوالے کر دی کھیتی اور تمام پھلوں کی پیداوار کا آدھا یہود تو دیا جائے گا اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہوگی اس پر برقرار رکھیں گے اور جب چاہیں گے جلاوطن کر دیں گے اس کے بعد حضرت عبداللہ بن روا قیبر کی پیداوار کا تخمینہ لگایا کرتے تھے قیبر کی تقسیم اس طرح کی گئی کہ اسے چھتیس حصوں میں بانٹ دیا گیا ہر حصہ ایک سو حصوں کا جامع تھا اس طرح کل تین ہزار سو حصے ہوئے اس میں سے آدھے یعنی اٹھارہ سو حصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے تھے عام مسلمانوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی صرف ایک ہی حصہ تھا باقی نے اٹھارہ سو حصوں پر مشتمل دوسرا نصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی استعمائی ضروریات اور حوادث کے لئے الگ کر لیا اٹھارہ حصوں پر قیبر کی تقسیم اس لئے کی گئی کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے اہلِ حدیبیہ کیلئے ایک اتیا تھا جو موجود تھے ان کے لئے بھی اور جو موجود نہ تھے ان کے لئے بھی اور اہلِ حدیبیہ کی تعداد چودہ سو تھی جو قیبر آتے ہو اپنے ساتھ 200 گھوڑے لائے تھے کیونکہ سوار کے علاوہ خود گھوڑے کا بھی حصہ ملتا ہے اور گھوڑے کا حصہ ڈبل یعنی دو فوجیوں کے برابر ہوتا ہے اس لیے قےبر کو 1800 حصوں پر تقسیم کیا گیا تو 200 سو سواروں کو تین تین حصے کے حساب سے 600 ملے تھے اور 1200 پیدل فوج کو ایک ایک حصے کے حساب سے 1200 حصے ملے والے غنیمت کی کثرت کا اندازہ صحیح بخاری میں مروی ابن عمر کی اس روایت سے ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم لوگ آسودہ نہ ہوئے یہاں تک کہ ہم نے قیبر فتح کیا اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ اللہ کی اس روایت سے ہوتا ہے کہ انہوں نے فرمایا جب قیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا اب ہمیں پیٹ بھر کر کھجور ملے گی میز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو مہاجرین نے انصار کو کھجوروں کے وہ درخت واپس کر دیے جو انصار نے امداد کے طور پر انہیں دے رکھے تھے کیونکہ اب ان کے لئے قیبر میں مال اور کھجور کے درخت ہو چکے تھے حضرت جعفر بن عبی طالب اور عشری صحابہ کی آمد اسی غزوے میں حضرت جعفر بن عبی طالب خدمت نبوی میں حضر ہوئے ان کے ساتھ عشری مسلمان یعنی حضرت ابو موسا اور ان کے رفقا بھی تھے حضرت ابو موسا شری کا بیان ہے کہ یمن میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا علم ہوا تو ہم لوگ یعنی میں اور میرے دو بھائی اپنے وطن سے ہجرت کرنے کے لیے کشتی پر سوار آپ کی خدمت میں روانہ ہوئے لیکن ہماری کشتی نے ہمیں نجاشی کے ملک حبشہ میں پھینک دیا وہاں حضرت جعفر اور ان کے رفقا سے ملاقات ہوئی انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہے اور یہی ٹھہرے رہنے کا حکم دیا ہے اور آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ٹھہر جائیے چنانچہ ہم لوگ بھی ان کے ساتھ تھیر گئے اور قدمت نبوی میں اس وقت پہنچ سکے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیبر فتح کر چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا بھی حصہ لگایا لیکن ہمارے علاوہ کسی بھی شخص کا جو فتح قیبر میں موجود نہ تھا کوئی حصہ نہیں لگایا صرف شرکائے جنگ ہی کا حصہ لگایا البتہ حضرت جعفر اور ان کے رفقا کے ساتھ ہماری کشتی والوں کا بھی حصہ لگایا اور ان کے لیے بھی مارے غنیمت تقسیم کیا اور جب حضرت جعفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے ان کا استقبال کیا اور انہیں چوم کر فرمایا واللہ میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی خوشی زیادہ ہے کی فتح کی تھا کہ وہ ان لوگوں کو آپ کے پاس روانہ کرے چنانچہ نجاشی نے دو کشتیوں پر سوار کر کے انہیں روانہ کر دیا یہ کل سولہ آدمی تھے اور ان کے ساتھ ان کے باقی ماندہ بچے اور عورتیں بھی تھی بقیہ لوگ اس سے پہلے مدینہ آ چکے تھے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے شادی ہم بتا چکے ہیں جب حضرت صفیہ کا شوہر کنانا بن الحقیق اپنی بد اہدی کے سبب قتل کر دیا گیا تو حضرت صفیہ قیدی عورتوں میں شامل کر لی گئی اس کے بعد جب یہ قیدی عورتیں جمع کی گئیں تو حضرت دہیا بن قلیفہ کلبی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا اے اللہ کے نبی مجھے قیدی عورتوں میں سے ایک لونڈی دے دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ایک لونڈی لے لو انہوں نے جا کر حضرت صفیہ بنتے ہوئی کو منتقب کر لیا اس پر ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ نے بنی قریضہ اور بنی نظیر کی سیدہ صفیہ کو دہیہ کے حوالے کر دیا حالانکہ وہ صرف آپ کے شائع نشان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دہیہ کو صفیہ سمیت بلاؤ حضرت دہیہ ان کو ساتھ لیے ہوئے حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر حضرت دہیہ سے فرمایا کہ قیدیوں میں سے کوئی دوسری لونڈی لے لو پھر آپ نے حضرت صفیہ پر اسلام پیش کیا انہوں نے اسلام قبول کر لیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی اور ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر قرار دیا مدینہ واپسی میں صد صحابہ پہنچ کر وہ حلال ہو گئیں اس کے بعد ام سلیم نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آراستہ کیا اور رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رخصت کر دیا آپ نے دلے کی حیثیت سے ان کے ہمراہ صبح کی اور کھجور گھی اور ست توسان کر ولیمہ کھلایا اور راستے میں تین روز شبہہ عروسی کے طور پر ان کے پاس قیام فرمایا اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر ہرا نشان دیکھا دریافت فرمایا یہ کیا ہے کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کے قیبر سے پہلے میں نے قاب دیکھا تھا کہ چاند اپنی جگہ سے ٹوٹ کر میری آگوش میں آ گرا ہے مجھے آپ کے معاملے کا کوئی تصور بھی نہ یہ بادشاہ جو مدینے میں ہے تم اس کی آرزو کر رہی ہو زہر آلود بکری کا واقعہ خیبر کی فتح کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن اور یکسو ہو چکے تو سلام بن مشکم کی بیوی زینب بن تہارس نے آپ کے پاس بھنی ہوئی بکری کا ہلیہ بھیجا اس نے پوچھ رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا پسند کرتے ہیں اور اسے بتایا گیا کہ دستہ اس لیے اس اس نے دستے میں خوب زہر ملا دیا اور اس کے بعد بقیہ حصہ بھی زہر آلود کر دیا پھر اسے لے کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ کے سامنے رکھا تو آپ نے دستہ اٹھا کر اس کا ایک ٹکڑا چبایا لیکن بتلا رہی ہے تو اس نے اقرار کر لیا آپ نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اس نے کہا میں نے سوچا کہ اگر یہ بادشاہ ہے تو ہمیں اس سے راحت مل جائے گی اور اگر نبی ہے تو اسے قبر دے دی جائے گی اس پر آپ نے اسے معاف کر دیا اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بشر بن معرور بھی تھے انہوں نے ایک لیا تھا جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی روایات میں اختلاف ہے کہ آپ نے اس عورت کو معاف کر دیا تھا یا قتل کر دیا تھا تبدیق اس طرح دی گئی ہے کہ پہلے تو آپ نے معاف کر دیا لیکن جب حضرت بشر کی موت واقع ہو گئی تو پھر قصاص کے طور پر قتل کر دیا جنگ قیبر میں فریقین کے مختول کے مختلف مارکوں میں کل مسلمان جو شہید ہوئے ان کی تعداد سولہ ہے چار قریش سے ایک قبیل اجزا سے ایک قبیل اسلم سے ایک اہل قیبر سے اور بقیہ انصار سے ایک قول یہ بھی ہے کہ ان مارکوں میں کل اٹھارہ مسلمان شہید ہوئے علامہ منصور پوری نے انیس لکھا ہے پھر وہ کہتے ہیں اہل سیر نے تعداد پندرہ لکھی ہے مجھے تلاش کرتے ہوئے تیریس نام ملے زنیف بن وائلہ کا نام صرف بشر بن برا بن مارور کا انتقال خاتمۂ جنگ کے بعد زہر آلود گوشت کھانے سے ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زینب یہودیا نے بھیجا تھا بشر بن عبد المنظر کے بارے میں دو روایات ہیں بدر میں شہید ہوئے یا جنگ قیبر میں شہید ہوئے میرے نزدیک روایت اول قوی ہے دوسرے فریق یعنی یہود کے کی نو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیبر پہنچ کر مہیسا بن مسعود کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے فدق کے یہود کے پاس بھیج دیا لیکن اہل فدق نے اسلام قبول کرنے میں دیر کی مگر جب اللہ نے قیبر فتح فرما دیا تو ان کے دلوں میں روپ پڑ گیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی بھیج کر اہل قیدر کے معاملے کے مطابق مصالحت کی, کی, کی پیشکش کی آپ نے پیشکش قبول کر لی اور اس طرح فدک کی سرزمین خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئی کیونکہ مسلمانوں نے اس پر گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے تھے یعنی اسے بزور شمشیر فتح نہیں کیا گیا تھا فدق کا موجودہ نام حایت ہے جو حائل کے منطقے میں واقع ہے اور مدینے سے کم و بیش ڈھائی سو کلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیبر سے فارغ ہوئے تو وادی القرا تشریف لے گئے وہاں بھی یہود کی ایک جماعت تھی اور ان کے ساتھ عرب کی ایک جماعت بھی شامل ہو گئی جب مسلمان وہاں اترے تو یہود نے تیروں سے استقبال کیا وہ پہلے سے صف بندی کیے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ مبارک ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس نے جنگ قیبر میں مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس میں سے جو چادر چرائی تھی وہ آگ بن کر اس پر بھڑک رہی ہے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تو ایک آدمی ایک تسمہ یا دو تسمہ لے کر آپ کی قدمت میں حاضر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک تسمہ یا دو تسمہ آخ کا ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لئے صحابہ اکرام کی ترتیب اور صف بندی کی پورے لشکر کا علم حضرت سعید بن عبادہ کے حوالے کیا ایک پرچم خباب بن منظر کو دیا اور تیسرا پرچم عبادہ بن بشر کو دیا اس کے بعد آپ نے یہود کو اسلام کی دعوت دی انہوں نے قبول نہ کیا اور ان کا ایک آدمی میدان جنگ میں اترا ادھر سے حضرت زبیر بن عوام نمودار ہوئے اور اس کا کام تمام کر دیا پھر دوسرا آدمی نکلا حضرت زبیر نے اسے بھی قتل کر دیا اور اس کے بعد ایک اور آدمی میدان میں آیا اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی نکلے اور اسے قتل کر دیا اس طرح رفتہ رفتہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحبہ اکرام کو نماز پڑھاتے اور پھر پلٹ کر یہود کے بالمقابل چلے جاتے اور انہیں اسلام اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دیتے اس طرح لڑتے لڑتے شام ہو گئی دوسرے دن صبح آپ تشریف لے گئے لیکن ابھی سورج نیزا برابر بھی بلند نہ ہوا ہوگا کہ ان کے ہاتھ میں جو کچھ تھا اسے آپ کے حوالے کر دیا یعنی آپ نے بزور قوت فتح حاصل کی اور اللہ نے ان کے اموال آپ کو غنیمت میں دیے صحابہ کرام کو بہت سارا ساز و سامان ہاتھ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی الخرا میں چار روز قیام فرمایا اور جو مال غنیمت ہاتھ آیا اسے صحابہ کرام پر تقسیم فرما دیا البتہ زمین اور کھجور کے باغات کو یہود کے ہاتھ میں رہنے دیا اور ان کے متعلق ان سے بھی اہل قیبر جیسا معاملہ طے کر لیا کے یہودیوں کو جب خیبر فدق اور وادی الخرا کے باشندوں کے سپر انداز ہونے کی اطلاع ملی تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کی محاذ آرائی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے از خود آدمی بھیج کر صلح کی پیشکش کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش قبول فرما لی اور یہ یہود اپنے اموال کے اندر مقیم رہے اس کے متعلق آپ نے ایک نوشتہ بھی تحریر فرما دیا جو یہ تھا یہ تحریر محمد رسول اللہ کی طرف سے بنو عادیہ کے لیے ان کے لیے ذمہ ہے اور ان پر جزیہ ہے اور ان پر نہ زیادتی ہوگی نہ انہیں جلاوطن کیا جائے گا رات ماوین ہوگی اور دن پختگی بخش یعنی یہ معاہدہ دائمی ہوگا اور یہ تحریر قالب بن سعید نے لکھی مدینہ کو واپسی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ واپسی کی راہلی واپسی کے دوران لوگ ایک وادی کے قریب پہنچے تو بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نفسوں کے ساتھ سہولت بر تو تم لوگ کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ اس ہستی کو پکار رہے ہو جو سننے والی اور قریب ہے نیز اسنا راہ میں ایک بار رات بھر سفر جاری رکھنے کے بعد آپ نے اقیر رات میں راستے میں کسی جگہ پڑاؤ ڈالا اور حضرت بلال کو یہ تاکید کر کے سو رہے کہ ہمارے لیے رات پر نظر رکھنا یعنی صبح ہوتے ہی نماز کے لیے بیدار کر دینا لیکن حضرت بلال کو بھی آنکھ لگ گئی وہ پورب کی طرف منہ کر کے اپنی سواری پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ سو گئے پھر کوئی بھی بیدار نہ ہوا یہاں تک کے لوگوں پر دھوپ آ گئی اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے پھر لوگوں کو بیدار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی سے نکل کر کچھ آگے تشریف لے گئے پھر لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ کسی دوسرے سفر میں پیش آیا تھا کیبر کے مالکوں کی تفصیلات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی یا تو سات ہجری کے سفر کے اقیر میں ہوئی تھی یا پھر ربیع الاول کے مہینے میں سری آوان بن سعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے سپاہ سالاروں سے زیادہ اچھی طرح یہ بات جانتے تھے کہ حرام مہینوں کے خاتمے کے بعد مدینہ کو مکمل طور پر خالی چھوڑ دینا تدبر اور دور اندیشی کے بالکل خلاف ہے دراحال یہ کہ مدینہ کے گنت بیش ایسے بدو مقیم ہے جو لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کے لیے مسلمانوں کی غفلت کے منتظر رہتے ہیں اس لیے جن ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیبر تشریف لے گئے تھے انہیں ایام میں آپ نے بدو کو قوب ادا کرنے کے لیے آبان بن سعید کی کمان میں نجت کی جانب ایک سریا بھیج دیا آبان بن سعید اپنا فرض ادا کر کے واپس پلٹے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیبر میں ملاقات ہوئی اس وقت آپ فتح قیبر فرما چکے تھے اغلب یہ ہے یہ سریا سفر سات ہجری میں بھیجا گیا تھا اس کا ذکر صحیح بخاری میں آیا ہے حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ مجھے اس سرے کا حال معلوم نہ ہو سکا اللہم صلی علی محمد ہی و اللہ